حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہاں جو الفاظ لکھے ہیں وہ بہت درد انگیز ہے بہت درد سے بھرے ہوئے ہیں میں پہلے ان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں پھر اگر وقت ملا تو وہ الفاظ پڑھیں گے نہیں تو وہ الفاظ معارف القرآن میں موجود ہیں جو چاہے مطالعہ کر سکتا ہے پیغمبر علیہ السلات وسلام نے سن چھے ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مکے کے کافروں کے ساتھ صلح فرمائی اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص مکے سے مسلمان ہو کر مدینے جائے اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس فرمائیں گے لیکن اگر مدینے سے نعوذ باللہ کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکے جائے گا تو کافر اسے واپس نہیں کریں گے کتنی خطرناک شرط ہے پیغمبر علی سلاسلام نے یہ شرط مان لی اور آئین جس وقت یہ صلح ہو رہی تھی دستخط ہو چکے تھے حضرت ابو جندل ردی اللہ تعالی عنہ کسی طرح مکے کی جیل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے سامنے کسی طرح پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس فرما دیا اور معاہدے کی پاسداری فرمائی اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ کافروں کے ساتھ سلح کر رہے ہیں بالکل اسی طرح ہوا ہے ہماری شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اجتماعی معاملات میں شخصی مسالح اور شخصی فوائد کو ترجیح نہ دی جائے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی طرح جو قیدی ہیں یہ چند ایک لوگ ہیں لیکن پیغمبر علیہ وسلام کے ساتھ جو جماعت ہے یہ پوری امت کی نمائندگی کرتی ہے ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اجتماعیت کو ترجیح دی جائے تو یہاں پر ہمیں اس سوال کا بھی جواب مل گیا کہ امارت اسلامی افغانستان کیوں پوری دنیا سے آئے ہوئے مظلوموں کی امداد نہیں کر رہی اس معنی میں کہ ان کے ممالک پر امارت حملے کرے بلکہ امارت اسلامی افغانستان نے پوری دنیا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ امارت اسلامی افغانستان کسی بھی ملک پر از خود حملہ نہیں کرے گی تو یہ جو مظلوم ہیں ان کا کیا ہوگا یہ مظلوم صبر کریں گے اگر آپ اس وقت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ازبکستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تاجکستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ترکستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ایران میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو امارت اسلامیہ ان سب پر حملے کیوں نہیں کرتی بلکہ امارت اسلامیہ تو یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی ہمسایہ اور کسی بھی ہمسایہ اور پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو یہ دائش اور خوارش قسم کے جو لوگ ہیں وہ فوراً عمارت پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ عمارت نے دیکھو مظلوموں کو چھوڑ دیا یہاں بہت خطرناک بات ہے اگر آپ عمارت پر یہ اعتراض کرتے ہیں تو یہی اعتراض تو جناب سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم پر بھی ہوتا ہے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے وہ جیل میں تھے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اتنے نزدیک آئے ہیں تو کسی طرح جیل سے نکل کر مسلمانوں کے پاس پہنچے لیکن مسلمانوں نے ان کو واپس کر دیا پھر کافروں کے جیل میں وہ آگئے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہاں اس وقت میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی عبارت پڑھتا ہوں عین اسی معاملہ سلح کے وقت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جن کو کفار مکہ نے قید کر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالا ہوا تھا کسی طرح حاضر خدمت ہو گئے اور اپنی مظلومیت کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے طالب ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم بن کر آئے تھے ایک مظلوم مسلمان کی فریاد سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لیے آسان نہیں یعنی ہم جو گنہار لوگ ہیں چودہ سو سال گزر گئے ہیں آج بھی اس واقعے کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت تھے اور ابو جندل رضی اللہ عنہ جو ان کے صحابی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی اور کیا ان کی حالت ہوگی اسے فرماتے ہیں مگر اس تأثر کے باوجود آیت مذکورہ کے حکم کے مطابق ان کی امداد کرنے سے عذر فرما کر واپس کر دیا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں ایک مظلوم قیدی ہیں کئی سالوں سے ان پر ظلم و تشدد ہوا ہے اور آج وہ مسلمانوں کی امید لے کر پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں لیکن پیغمبر علیہ السلاۃ والسلامہ واپس فرما دیتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب طبیعت اور شریعت کا مقابلہ آ جائے تو آپ نے طبیعت کو مغلوب کرنا ہے اور شریعت کو غالب کرنا ہے امیر شیخیبۃ اللہ خنزادہ حفظہ اللہ تعالی اور ان کی قیادت میں عمارت اسلامیہ کے اکابرین نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ہم عمارت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے اس کے قیام استحکام اور دوام کے لیے کوششیں کریں گے اور پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ فرمایا ہے کہ جب تک کوئی ملک خود ہم پر حملہ نہ کرے ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے یہ مطلقاً ایک معاہدہ ہے کوئی وقت اس میں متعین نہیں ہے جب تک طاقت نہ ہو تو اسی طرح کیا جائے گا نا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت نہیں تھی تو مجبور تھے تو آج بھی پوری دنیا میں مظلوم مسلمان موجود ہیں برما اور اراکان کے مسلمان بھی فریادے کر رہے ہیں ہندوستان کے مظلوم مسلمان بھی فریادے کر رہے ہیں کشمیر اور فلسطین کے مسلمان بھی آہو بکا اور نالا و فریاد کر رہے ہیں مشرقی ترکستان مغربی ترکستان پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں اور عمارت اسلامیہ افغانستان ایک نو مولود چھوٹے سے نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں اور سب مسلمانوں کو سب مظلوموں کو عمارت اسلامیہ سے امیدیں ہیں الحمدللہ للہ امیدیں ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آج افریقہ کا مسلمان بھی امریکہ کا مسلمان بھی برما اور اراکان کا مسلمان بھی پاکستان اور ترکستان اور تاجکستان کا مسلمان بھی پوری دنیا کا مسلمان جیلوں میں بند ہمارے مظلوم بھائی بہن سب کے سب عمارت اسلامیہ افغانستان سے امیدیں رکھتے ہیں لیکن عمارت اسلامی افغانستان کی بھی مجبوریاں ہیں نا کمزوریاں ہیں عمارت اسلامی افغانستان کی مثال اسی طرح ہے جیسے کہ ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیس سال بعد وہ ایک کڑیل مضبوط توانہ اور قوی جوان بنے گا لیکن پہلے سال تو نہیں بنے گا نا دوسرے سال تو نہیں بنے گا نا آہستہ آہستہ بنے گا نا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمارت اسلامیہ کے ان احکام کی پابندی کریں اور امیر المومنین کی اطاعت کریں ہاں جو ہمیں پریشان کرتا ہے ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاکستان مثال کے طور پر عمارت اسلامیہ کے معاملات میں مداخلت در مداخلت کرتا ہے تو اس کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے الحمد لیکن ایسے انداز میں کوئی جنگ چھیڑ دینا جس سے عمارت اسلامیہ کو نقصان ہو یہ جائز نہیں ہے اطاعت واجب ہے امیر المومنین کی تات واجب ہے عمارت کی اطاعت ہم پر واجب ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جو عبارت لکھی ہے یہ بہت دردناک ہے دیکھیں فرماتے ہیں کہ ان کی یہ واپسی یعنی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دوبارہ کفار کو واپسی سبھی مسلمانوں کے لیے انتہائی دلازار تھی سب مسلمان پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات ربانی کے ماتحت گویا اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے کہ اب ان مظالم کی عمر زیادہ نہیں رہی اور چند روز کے صبر کا ثواب ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اور ملنا ہے اس کے بعد بہت جلد مکہ فتح ہو کر یہ سارے قصے ختم ہونے والے ہیں بہرحال اس وقت ارشاد قرآنی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پابندی کو ان کی شخصی مصیبت پر ترجیح دی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک ذاتی اور شخصی تکلیف اور پریشانی ہے اس پر مسلمانوں کی عمومی اور اجتماعی معاہدے کو ترجیح دی یہی شریعت اسلام کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس نے ان کو دنیا میں فتح و عزت اور آخرت کی فلاح کا مالک بنایا ہے ورنہ عام طور پر دنیا کی حکومتیں معاہدات کا ایک کھیل کھیلتی ہیں جس کے ذریعے کمزور کو دبانا اور قوت والے کو فریب دینا مقصد ہوتا ہے جس وقت اپنی ذرا سی مسلحت سامنے ہوتی ہے تو سو طرح کی تعویلے کر کے معاہدے کو ختم کر ڈالتے ہیں اور الزام دوسروں کے سر لگانے کی فکر کرتے ہیں یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی عبارت ہے سبحان اللہ ان عبارتوں کو پڑھتے ہوئے کئی بار انسان روتا ہے دل بھی روتا ہے آنکھیں بھی روتی ہیں لیکن اللہ کا حکم ہر چیز پر مقدم ہے ہمارے جذبات ہمارے احساسات ہماری طبیعتیں یہ سب شریعت کے ماتحت ہونی چاہیے شریعت اگر ہمیں یہ کہے کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے اور شریعت جب یہ کہے کہ نہیں کرنا ہے یہ کام تو نہیں کرنا ہے آپ پھر وہی بات کریں گے کہ جیلوں میں جو اتنے سارے قیدی ہیں ان کا کیا ہوگا اتنے سارے یتیموں کا کون جواب دے ہوگا اتنی ساری بیواؤں کی آہوں اور سسکیوں کا کون جواب دے گا کون حساب دے گا اس کا جواب قرآن کریم میں یہاں پر موجود ہے وہ انصرو کم فدین فعال کو منسرو اگر مظلوم مسلمان آپ سے اے مہاجرین اے انصار جن کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فعالی کو تو آپ لوگوں پر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد واجب ہے وہ مسلمان جو کہ نہ تو مہاجر ہیں نہ تو مدینے کے انصار ہیں مظلوم ہیں کفار ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور وہ فریادے کر رہے ہیں آہو بکا کرتے ہیں آپ ان کی مدد کریں اللہ اعلی قوم امبین کم ابین مگر ایسی قوم کے خلاف مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا ترک جنگ کا معاہدہ ہو چکا ہو یعنی اس آیت سے ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہو رہا ہے کہ اجتماعیت کی حفاظت کے لیے انفرادیت کو قربان کیا جا سکتا ہے اگر اس میں کوئی غیر شریع کام نہ ہو اور یہ غیر شہری کام نہیں ہے جب اللہ جل جلالہ ایک کام کا امر فرما رہے وہ غیر شریع ہو سکتا ہے شریعت اللہ ہی کا حکم ہے نا اللہ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمان مظلوم ہیں لیکن آپ کا معاہدہ اسی کافر قوم کے ساتھ ہو چکا ہے تو آپ ان مسلمانوں کی تو مدد کریں لیکن اس کافر قوم کے خلاف نہ کریں یعنی کوئی ایسی شکل تو آپ بنائیں کہ ان کی تسلی ہو کوئی ایسی صورت آپ ضرور بنائیں کہ ان مظلوم بچارے مسلمانوں کو کافروں کے مظالم سے چھٹکارہ دلایا جائے اور ان کو نجات دلوائی جائے لیکن ان کافروں کے خلاف لڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے واللہ بما تعملون بصیر یہ جملہ جو ہے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ ایسا معاملہ جب آ جائے طبیعت اور شریعت کا جذبات اور اللہ کی بات کا تو اس وقت کس کی بات مانو گے اللہ فرماتا ہے کہ واللہ اللہ تعملون ما بصیر جو کچھ تم لوگ کرو گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے سبحان اللہ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے انسان بہت حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں کیسا عجیب اور کیسا خوبصورت اور کیسا بہترین دین عطا کیا ہے